صورت البقارا دوسرا بارہ ہے نمبر ایک سو ستاون ہے یہاں سے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه, لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صرات من ربهم ورحمة هُمُ <الْمُحْتَب> پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے کو صبر کی تلقین دے دی اور صبر کا طریقہ اس کے عانت حاصل کرنے کا طریقہ صبر اور سلاد کا بتا دیا اللہ رب العجت نے یہ کہ دین کا جب تم کام کرو گے اور دین کے اشاعت میں لگ جاؤ گے دین کی تبلیغ میں تو طرح طرح کے تمہارے مخالفین پیدا ہو جائیں گے اور لوگ تمہاری مخالفت کریں گے تو لہٰذا یہ ازمائیں شروع ہو جائیں گی یہاں سے تو پھر تم نے اسے آنت بے صبر و صلاح کرنا ہے جب یہ کام تم کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ دیں گے تمہیں کیلا نہیں چھوڑ دیں گے تمہارے حق میں پھر اس راستے میں جاری رہتا ہے اور جاری رہنے کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا جاتا ہے تو اس وجہ سے اللہ فرماتے اس کا حکم شہید کا وہ مردے والا حکم نہیں ہے مردے کا حکم الگ ہے شہید کا الگ ہے تو لہذا شہدا کو میت نہ کہاں کریں اور اللہ حب الزت نے یہ بھی فرمائے کہ کبھی کبھار ایسا وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر خوف طاری ہو جائے گی خوف کا موقع آئے گا اللہ کے دین پر عمل کرتے وقت تمہیں ڈرائیں گے کبھی کبھی بوک کا سامنا کرنا پڑے گا کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا کبھی اموال میں نقص آئے گا اور کبھی انفوس میں جانوں میں نقص آئے گا کوئی آپ میں سے فوت ہو جائے گا رشتہ دار دوست وغیرہ اور کبھی کبھار پنوں میں اللہ تعالیٰ کمی لائیں گے جو تمہارے باغات ہے پل ہے یا پلوں سے مراد مفسرین نے اولاد لی ہے کبھی کبھار اولاد میں اللہ تعالیٰ کمی لے ہے اولاد کو لے لیتا ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں والدین کے لیے بھی کیا ہے پل ہے تو یہ بھی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سب کا کیا ہے وہ جو بنیاد ہے وہ صبر ہے تو جب جو صبر کرتا ہے تو ان صابرین کو آپ بشارت دے لیں یہاں سے اللہ رب العزت انہی صابرین کی آگے تعریف فرماتے صابرین جو ہے جن کو اللہ نے بشارت دینے کا حکم دیا ہے یہ کرتے کیا ہیں تو اللہ رب العزت ان کے جو اعمال ہے ان کا صبر کا جو انوکھا کا انداز ہے صبر اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں اور یہ تعلیم بھی ہے امت کے لیے کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی مشکل وقت صبر تم نے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے مصیبت کے وقت ان علّہ لہرا لفظ کہنا ہے مفصرین یہ بھی لکھے ہیں کہ ان لہ لہرا جن لفظ کا کہنا یہ اس امت کی خصوصیت ہے اس سے پہلے امتوں میں یہ کلمہ اللہ نے کسی کو نہیں سکھایا تھا یہ خاص وہ کلمہ ہے کہ مصیبت آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا اور اس کے کہنے سے اللہ رب العزت اس مصیبت کا کوئی نہ کوئی مداوع اللہ فرماتے ہیں کبھی کبھی اس سے بہتر بھی دے دیتے ہیں جیسے کہ یعقوب علیہ صلاحت السلام پر مصیبت آئی تو یعقوب علیہ صلاحت السلام نے مصیبت کے وقت جب بیٹا اس کا غائب ہو گیا تھا اور وہ کنویں میں ڈال دیا تھا اور کئی عرصہ وہ بیٹے سے ملاقات کے لیے تڑپ رہا تھا تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ صلاحت السلام نے ان علّہ و انا جون یہ لفظ تھا یہ لفظ اس نے فرمایا تھا تو یہ اس امت کی کیا ہے خصوصیت ہے تو اللہ جلشان ہو یہاں صابرین کا ذکر فرماتے ہیں کہ صابرین کا عمل صبر کرتے وقت کیا ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ دینا یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچ جائے آلو یہ ہم اللہ کے لیے ہیں جنا للہ ہم اللہ کے لیے ہیں ہماری جو دنیا میں وجود ہے یہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا یہ اللہ کی امانت ہے ہم راجون اور بے شک ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں اس میں دو چیزوں کی تسلی اللہ نے ان کلیمات کے اندر اشارہ فرما دیے کہ دو چیزوں کی تسلی ہے ایک ہے تسلی عقل کی دوسری طبیعیت کی تو عقل کی یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان لہ ہم اللہ کے ہیں تو عقل کو تسلی مل جاتی ہے جب اللہ کی ہم اللہ کے ہیں تو ساری چیزیں پر اللہ کی ہیں ایک چیز اگر اللہ نے ہم سے لے لی یا کوئی ہم میں سے بچھڑ گیا کوئی فوت ہو گیا تو وہ تو اللہ کا تھا اللہ نے عقت لے لی ہمارے پاس سمانت کی جو انسان اپنی امانت لے دینے آتا ہے تو اگلے کو خفا نہیں ہونا چاہیے وہ دینا چاہیے اس کی امانت ہے تو یہ عقلی طور پہ ایک تسلی ہے دوسری بات یہ کہہ راج اس میں تبعی طور پر ایک تسلی ہے تبعی طور پہ یہ ہے کہ ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں مطلب یہ ہے یہاں دنیا کے اندر جو ہماری آمد ہے یا اللہ تعالی نے جو تھوڑی بہت زندگی ہمیں دی ہے جو زندگی مستعار ہے یہ زندگی تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پہ دی ہے جیسے کہ ایک انسان جیل میں ہوتا ہے تو جیل میں ہونا عارضی طور پہ ہوتا ہے کسی نہ کسی دن اس کو رہائی مل جاتی ہے اور اپنے گھر جو کہ اس کا ابائی گھر ہے اصلی وطن ہے وہاں وہ لوٹ کے چلا جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے یہ بھی طبعی طور پہ ایک خوشخبری دے دی اور طبیعت کو خوش کرنے کے لیے تسلی دینے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ کہا کرے وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ شک ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں وہ ہمارا وطن اصلی تھا ابھی فی ہم متنی اقامت میں رہ رہے ہیں. یہ سفر, سفر کا کیا ہے وطن ہے تو یہ سفر طے کر کے ہم وطن اس جاتے ہیں جب انسان کسی خانے سے یا سفر سے لوٹتا ہے اور اپنے علاقے میں آتا ہے تو بڑا حشاس بشاس ہوتا ہے اور خوش رہتا ہے کہ وہاں میں اپنوں سے ملوں گا اور وہاں طوی طور پر اس کی طبیعت کیا ہوتی ہے خوش ہوتی ہے تو اللہ حبالزت نے بھی یہی اشارہ فرما دیا کہ یہ دنیا کی زندگی اصلی زندگی نہیں ہے تمہارا یہ وطن اصلی نہیں ہے بلکہ یہ وطن اقامت ہے اصلی وطن تمہارا کیا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے جہاں سے تم آئے ہو واپس ہے اور وہ زندگی ہے جو کہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے وہ زندگی ہمیشہ رہے گی تو اللہ رب العزت نے اس کلمے کے اندر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عقلی طور پر اور طبعی طور پر دو تسلیوں کا کیا کیا ذکر فرمایا تو یہ کلمہ کہنا اننا علیہ و ان علہ ہر مصیبت کے بعد کسی مصیبت کے آنے پر کسی تکلیف کے آنے پر یہ کہنا چاہیے تو اللہ رب العزت نے ان کی تعریف فرمائی جو سابق ان کو کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے اللہ کی طرف سے یہ اللہ کے حکم سے فیصلے سے ہوتی ہے تو یہ فوراً یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس کے کوئی ڈر نہیں ہے ہم اس کے لئے کوئی پریشان نہیں ہوتے کیونکہ اللہ کی امانت ہے اللہ نے لے لی اور اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے سب نے جانا ہے یہ حق کا راستہ ہے اللہ فرماتے الا اق علیہم صلواتم من ربہم یہ لوگ جو ہے ان پر ہے صلواتم من ربحیم خاص رحمتوں کا نزول ان کے رب کی طرف سے ایک لفظ سلاد کیا ہے ایک صلوات کا ہے لفظ سلاد اور سلام یہ انبیاء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ نزول رحمت ہوتا ہے اور صلوات سے مراد یہاں خاص رحمتیں ہیں اللہ کی کن پر ان صابرین پر وہ عنایتیں ہیں اللہ کی خاص خاص رحمتیں ہیں وہ اللہ تعالی اتارتے ہیں ان کے اوپر اور ان کے دل کو تسلی ملتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ وہ رحمتن اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے ان کے لیے رحمت سے مراد یہ ہے کہ مصیبت کے وقت غم کے وقت جب انسان کے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں اور تبعی طور پر بے اختیار یہ آنسو بہتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے کیا ہے یہ ایک رحمت ہے اس کی وجہ سے انسان کا دل تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے وہ دل غم میں نہیں رہتا وہ غم جو ہے وہ نکلتا رہتا ہے اس کے ذریعے سے انسان کے اندر اگر غم رہ جائے یہ خطرناک ہوتا ہے تو اللہ تعالی آنسو وغیرہ یہ طبی اور پہ انسان کے اوپر نقے ہیں اور تبی بلا اختیار آنسو یہ شرح منع نہیں ہے شرحان جو منع چیز ہے وہ شکوہ کرنا ہے وا کرنا ہے مار پیٹ اپنے آپ کو مارنا کپڑے پڑنا ٹھیک ہے نا جی وہ دیوانہ بننا تو یہ اللہ سے شکوے کرنا یہ چیزیں شریعت میں کیا ہے منع ہے تو اللہ رب ہیں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہوتی ہے بہ اللہ یہی لوگ ہے جو کہ ہدایت پر ہے اللہ فرماتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کیا ہدایت پر ہیں انہوں نے باقی اللہ کو اللہ مانا اور اللہ کے اوپر انہوں نے اپنی یقینیں پکی رکھی تو لہذا اس طرح جس کا عقیدہ ہو اور عمل اس کا یہ ہو تو یہی لوگ کس پر ہیں ہدایت پر ہے یہ بات یہاں ختم ہوئی اس کے بعد اور بنی اسرائیل جو اللہ تعالی نے نعمتوں کا ذکر کیا اور ساتھ ساتھ ان کو سدھرنے کے اللہ تعالیٰ نے طریقے بتا دیے چالیس آیت سے لے کر یہاں تک یہ ساری کی ساری باتیں ختم ہوگی اس کے بعد ابھی اللہ رب العزت کچھ اور احکامات کا ذکر فرماتے ہیں جو کہ وہ متعلق ہے خانہ کعبے کے اور خانہ کعبے کا ذکر پہلے آیا تھا وہ یارفا ابراہیم القواد من البعت و اسماعیل اللہ رب العزت نے پورا اس کا نقشہ کنچا تبھی اسی کو آگے لیتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں انصف المروۃم اللہ نے یہ بات بتا دی کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کے شائر میں سے ہیں اللہ کی وہ نشانیوں میں سے ہیں جو کہ وہ کیا ہے عظمت کی نشانیاں ہوتی ہیں اور عبادت کی جگہ ہوتی ہیں یہ ان میں سے ہے اللہ رب العزت یہاں یہ کیوں فرماتے ہیں یہ اس لیے فرماتے ہیں کہ صفا اور اصل میں یہ دو پہاڑیوں کے دام ہیں ایک صفا پہاڑی ہے ایک مروا ہے خانہ کعبے کے جانب میں ایک سیٹ میں پہ صفا پہاڑی ہے اور مروہ پہاڑی اس کے درمیان میں نے اس کو آ کے یہاں چھوڑ دیا ساتھ اس کا شیرخار بچہ بھی تھا اسماعیل علیہ السلط السلام تو بچے کو لگی پیاس وہ پانی کی تلاش میں یہاں سے سفا سے مروا جاتی تھی اور مرواز سے آتی تھی صفا کی طرف تاکہ اس بچے کو میں کوئی پانی تلاش کروں اس کو پانی پہ تو درمیان میں ایک جگہ ہے وہاں جب پہنچتی تھی تو اپنی جو دوڑ ہے وہ اس کو تھوڑی سی تیز کرتی تھی جس کو ہم بابے نل میلین الحظرین کہتے ہیں شکا کی کتابوں میں حادث کی کتابوں میں اس کا ذکر آتا ہے اس زمانے میں یہاں پلر کڑے کیے ہوتے تھے سبز رنگ کے ابھی وہ پلر تو نہیں ہے آج کل لائٹیں لگی ہوتی ہیں وہاں سبز کلر کے لائٹیں لگی ہوتی ہیں جہاں سے شروع ہوتا ہے صفات سے جاتے وقت اور مروا پہ ختم ہوتا ہے مروا سے آنے سے پہلے پہلے تو یہ ٹوڑا سا ایک ٹکڑا ایک جگہ ہے جس میں مردوں کے لیے وہاں تھوڑا سا تیز چلنے کا دوڑنے کا حکم ہے عورتیں اپنی چال پہ وہاں چلتی ہیں ان کو دوڑنے کی حکم نہیں ہیں تو اللہ رب العزت صفا اور مروا کا ذکر فرماتے ہیں یہ سائی اسی طرح مشرقین بھی کرتے تھے سب کرتے تھے پرانی یہ بات آ رہی تھی تو اس میں یہ ہوا کہ زبان جاہلیت میں ایک بت رکھا گیا صفا پر ایک مروا پر جس کا ذکر پہلے بھی گزرا ہے نائلہ اور اس کا دوسرے کا نام ایک کا نائلہ تھا اور ایک کا اور نام تھا یہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے تو پھر ان مشیکینی مکہ نے پھر ان بتوں کی پوجا شروع کر دیا اور یہ اس کی تعظیم کرتے تھے سفا پہ جب سفا سے چلتے تھے تو اس بت کی تعظیم کرتے تھے مروا پہ, پہ پہنچتے تھے تو اس بت کا تعظیم کرتے تھے پوجا کرتے تھے جب اسلام کا زمانہ آیا تو کچھ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو ہم سائی کرتے ہیں یہ تو ان مشرقین مکہ کے ساتھ یہ تو تشبی ہے اگرچہ وہ بہت یہاں سے ہٹا دیے گئے تھے بعد میں لیکن پھر بھی وہ تشبی تو رہتی ہے تو لہٰذا یہ غالباً نہیں کرنی چاہیے لیکن اللہ رب العزت نے اس شبے کے جواب میں اس شک کے جواب میں اللہ نے یہ آئے تو کہ صفحہ اور مروا یہ سائی تم نہ چھوڑو اگرچہ مشرقین کسی اور نیت سے کرتے تھے تم تو اللہ کے لیے کر رہے ہو تو لہٰذا یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے صفا اور مروا کے درمیان میں سائی یہ ہونی چاہیے اور تمہیں کرنی چاہیے پھر اللہ حضرت فرمات فمن حج جل با جس نے حج کیا اللہ کے کی گھر کا یا عمرہ کیا جو حج کے لیے ہے حج کرتا ہے یا عمرہ کر لے آتا ہے تو اللہ فرمات فلا جنا حال توفیما تو اس پر کوئی گنا نہیں ہے کہ وہ طواف کرے بیما کس کے یعنی صفا اور مروا کے درمیان مطلب حاجی اور معتمر وہاں سائی کرے حج کے لئے آیا ہو عمرے کے لیے آیا ہو تو اس میں پھر اختلاف ہے کا فقحا کا کہ سائی بین الصفا اور مروا یہ واجب ہے فرض ہے یا مستحب ہے حج اور عمرہ کرنے کے وقت سائی کا جو کرنا ہے صفا اور مروا کے درمیان میں یہ کب کیا جاتا ہے جب آپ سات چکرے مکمل کر لیتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس جا کے دو رقم کا نقل پڑ کے پھر نکلتے ہیں سفا کی طرف پھر صفا سے افسائی شروع کرتے ہیں جب پہنچتے ہیں مروا میں تو یہ ایک چکر ہو گیا پھر مروا سے آ کے صفحہ میں پہنچتے ہیں یہ دوسرا چکر ہو گیا تو اس طرح یہ سات چکر آپ نے پورے کرنے ہیں تو یہ جو سات چکر ہے کیا یہ واجب ہے فرض ہے یا مستحب ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں سائی بین صف والمروہ یہ واجبات میں سے ہے اگر یہ ترک کیا جائے تو پھر دم دینا پڑے گا امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں یہ فرائض میں سے ہے اگر سائی بین صفح والمروہ نہ کیا جائے تو آپ کا حج عمرہ ہوگا ہی نہیں تو دم دینے سے آپ کی بات پوری نہیں ہوگی امام احمد بن حمب الرحم اللہ کے ہاں یہ مصحبات میں سے ہے تو لہذا احتیاط کرنی چاہیے کہ سائی بے نصف اور مروار جائے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو فلاں جناح عالی ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ طواف کرے انکسائی کرے تواف سے مراد وہ سای ہے مطلب وہ جو شک تھا کہ مشرقین کے ساتھ جنہوں نے بتوں کی بوجھا کرنی تھی ان کے ساتھ تشبیہ آتی ہے اللہ نے فرمایا کوئی جناح نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ طواف کرے کیونکہ تم تو نیر ماری کیا ہے اللہ کے لیے کرنی اور وہ او جو کرتے تھے وہ اپنی غلط نیت سزا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو یہ اس میں تشوی اس لیے نہیں ہے کہ اغراض ہر ایک کے الگ الگ ہے اور روح ابن زبیر نے اس آیت سے ایک سے دلال کیا تھا کہ سائی بین صفحہ اور شاید یہ ضروری نہیں ہے اگر کوئی نہ بھی کرے تو اس کا حج اور عمرہ ہو جاتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سمجھایا تھا کہ نہیں جو ترجیح تم نے دی ہے یا تم نے عیسائیت سے جو مانا لیا ہے یہ نہیں ہے اگر یہ ہوتا تو اللہ بلعزت اس کے بجائے کہ فلا جناح عیق یطوف حما کی بجائے یوں فرماتے فلا جنا علیہ اللہ فبی حما تو یہاں اختیار نہیں ہے یہ ضروری ہے کہ سائی بین صفا والمروہ حاجی کے لیے معتمر کے لیے یہ ضروری ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو سمجھایا تھا اس کا یعنی بہن کا بیٹر ممن تطواء خیرن جس نے تطوع کی خیر کی مطلب یہ ہے کہ تطوع سے مراد یہ ہے تتاؤ سے مطلب اضافی طواف کرنا اور ثواب کی نیت سے سائی کرنا اللہ تعالی فرماتے فعین اللہ شاہ کرن بے شک اللہ تعالیٰ شاہ قدر کرتا ہے شکر کا قدردان ہے اور جاننے والا ہے یا اسے مراد یہ ہے کہ سائی بین صفا اور مروا کے بعد جو شخص خوشی سے کوئی بلائی کا کام اور کر تو اللہ تعالی بھی اس کا قدر کرتا ہے یہ تو کرنا ہی کرنا ہے اگر اس کے علاوہ اور کوئی نکی کا کام اس نے کیا بحت اللہ شریف میں اضافی طواف کیے اس نے بیٹھ کے تلاوت کی کوئی نفل پڑھ لیے ٹھیک اللہ تعالیٰ اس کے قدردان ہے مطلب اس کا قدر اللہ جانتے ہیں اور اللہ کرتے ہیں اور اس کا بدلہ اللہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ علیم ہے کس پر بندوں کے نیتوں پر جو انسان جو عمل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی نیت کے حساب سے اس کو سب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ جس بندے کی جو عمل ہے اس کی نیت ساتھ ساتھ کیا ہے جس کا نیت اسی طرح اس کا عمل کا کیا ہے اجر اللہ کے ہاں وہ متعین ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس پہ اجر دیتے ہیں فرماتے اِنَ الَّذِينَ مَا مِن مِن بَعْدِ مَا اللَّهُ ایک دفعہ آیت میں اللہ رب العزت نے یہود کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن کریم کو ایسے پہچانتے ہیں ایسے جانتے ہیں کما یا ریفو ابنا اس کے باوجود پھر یہ نہیں مانتے قرآن کریم کو یہ ان یہودیوں کی قباہت تھی اللہ نے یہ قواہت وہاں ذکر فرمائی کہ اللہ کی کتاب کو بالکل سو فیصد یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ سے اتری ہوئی کتاب ہے نئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے اتاری ہے لیکن اس کے باوجود ضد اور آئینات کی وجہ سے اس سے انکار کرتے ہیں یہ قباہت کے اندر ہے پھر اللہ رب العزت یہاں اور اور کسی قباہت کے ذکر یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہم نے آیتیں اتاری ہیں یا کم دلائل ہم نے اتاری ہے ہدایت کی تو اس کے بیان کے باوجود یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کو کتمان کرتے ہیں چھپاتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو یہ وضاحت کے ساتھ پتہ نہ چلے ان چیزوں کو یہ چھپا کے رکھتے ہیں اللہ کے حقانیت پر جتنے دلائل ہیں اللہ کی کتاب کی حقانیت پر جو دلائل واضحہ ہے ان کو چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس پتہ نہ چلے اور جو ہم انکار کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ لوگوں کی تعداد بڑھتی جائے اور لوگ ہمارے ساتھ دیں اللہ العزت <سؤال> اس قواحت کی یہاں کیا فرماتے ہیں ذکر فرماتے ہیں وہ کتمانی حق ہے کتمانی براہین ہے کہ ان براہین کو یہ کیا کرتے ہیں چھپاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یک بے شک وہ لوگ جو کتمان کرتے ہیں چھپا کے رکھتے ہیں نازل ہوئی روشن دلیلوں کو اور ہدایت کو یہ چھپاتے ہیں ما و دلائل انزلنا وہ چیزیں چھپاتے ہیں انزلنا کہ ہم نے اتاری ان کو من البینات دلائل میں سے والدی اور ہدایتی چیزوں میں سے یعنی روشن دلیلیں اور ہدایت وغیرہ کو یہ چھپاتے ہیں لیکن کب من ما نہلین نہ سفل کتاب اس کے بعد کہ ہم نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا لوگوں کے سامنے پھر کتابی کتاب میں یعنی یہ چیزیں ہم نے لوگوں کے سامنے کل کے رکھی ہیں بیان کر چکے ہم ان کی کتاب کے اندر کول کول کر لوگوں کو بیان کر چکے ہیں اس کے باوجود پھر بھی کتمان کرتے ہیں مطلب لوگوں کو تو پتا ہے پھر یہ چھپاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے تو یہ تو ایک اور بڑی بیوقوفی ہے ایک چیز لوگوں کو پتا ہے اس کے بارے میں تم اس کی چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو تو پتا ہے تو اب چھپانے سے پھر کیا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے لہذا یہ کیا ہے ڈبل غلطی ہے اللہ فرماتے اللہ کیا یہ وہ لوگ ہے اللہ اللہ ان پر لانت بیچتے ہیں اللہ یعنی اللہ کی لانت ہے ان پر یہ لانت ہے اللہ کی طرف سے وہ اللہ اللہ اور ان پر لانت بیچتے ہیں لانت بیچنے والے جو جو بھی لانت بیشنے والے ہیں وہ بھی اس پر لانت بیچتے وہ لانت بیچنے والے کون ہیں اللہ کے فرشتے ہیں وہ بھی ان پر لانت بیچتے ہیں اللہ کی دوسری مخلوق ہے وہ سب ان پر لانت بیچتے ہیں کہ یہ غلط کام تم کیوں کرتے ہوتا وہ مگر وہ لوگ ان میں سے نہیں ہے اس گناہ میں وہ لوگ شامل نہیں ہے جنہوں نے ایمان جنہوں نے توبہ کیا ایک غلط کام ہوا ان سے غلط کام ہونے کے بعد توبہ کیا واسلہ اپنے آپ کو صالح بنا دیا توبہ کر لیا اور توبہ کر لیا سے مراد یہ ہے کہ اسلحہ بعد میں مصلح رہے یہ مطلب نہیں کہ انسان توبہ کرے کس وقت جب گناہ نہیں ملتا جب مل جاتا ہے تو توبہ بھول جاتا ہے پھر وہ گناہ کر لیتا ہے واسلہ نہیں ہوا پھر یہ توبہ پہ توبہ نہیں ہے یہ کیا ہے یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بزرگ شو کرنے کے لیے کرتے ہیں جب موقع ملتا ہے گناہ کا تو پھر چلانگ لگاتا ہے گناہ کر لیتا ہے یہ تو پھر توبہ نہیں ہے توبہ وہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد پھر آدمی اصلاح میں رہے کبھی اس گناہ کی طرف قدم نہ اٹھائے اور ان کو اپنے آپ کو اصلاح کر دیا ہوا بھائی اور بیان کر دیا کیا مطلب یعنی okay. کر لیا ان <تصفی> کے بعد اصلاح کر لی اور چپائی ہوئی چیزوں کو باتوں کو کول کال کر بیان کر دیا لوگوں کے سامنے اور کہا کہ واقعی یہ بات ہم نے چھپائی تھی یہ حق ہم نے چھپایا تھا دلائل میں سے یہ بات ہم نے چھپائی تھی تو آج کے بعد ہم ان چیزوں کو نہیں چھپائیں گی یہ ہماری غلطی ہے یہ بیان بھی کرے لوگوں کے سامنے اور بتائے بھی کہ یہ ہماری غلطی ہے آئندہ ایسا نہیں کریں گے یہ تین باتیں ہو گئی توبہ ہے توبہ کے بعد اصلاح میں رہنا ہے اور اس کے بعد پھر اقرار کرنا ہے اپنی غلطی کا کہ اللہ یہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں آپ معاف کیجیے اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ غلطی ہم نے کی تھی خدا رات کی غلطی نہ کرنا قبول طوبا علیم اللہ فرماتی یہ وہ لوگ ہیں جن کا میں توبہ قبول کرتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں کہ ان کا توبہ میں قبول کر لیتا ہوں وہ انت تواب الرحیم اللہ فرماتے ہیں میں ہی توبہ قبول کرنے کا ہوگر ہوں اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں الرحیم اور میں ہی بڑا رحم والا ہوں یعنی رحمت کرنے والا ہوں اور کوئی ان کے لیے نہیں ہے تو بھی میں قبول کرتا ہوں اور رحم بھی کرتا ہوں کس پر اپنے بندوں پر تو اس لحاظ سے یہ وہ صفات ہے کہ انسان کے اندر یہ یعنی چاہے ہاں جی گناہ ہو گیا گنا کے بعد توبہ کر لے اور بعد میں اس توبے کے بعد پھر اپنے آپ کو بالکل مسلح رکھے کبھی اس گناہ کی طرف نہ جائے جو گناہ ہو چکی ہے اس کے ہاتھ سے وہ بتائیں لوگوں کو کہ اس گناہ کی وجہ سے مجھے یہ نہست ہوئی تھی یہ ہوئی تھی یہ ہوئی تھی میں نے اتنے بڑے بڑے نقصانات اس کی وجہ سے دیکھے لہذا تم اس کی طرف جانے کی کبھی کوشش نہ کرنا ان اللہ دینا کا فرو مت مگر وہ لوگ جو کہ کافر تھے دنیا سے چلے گئے کفار اس حالت میں چلے گئے کفر کے حالت میں تھے کافر چلے گئے تو ان کا کیا بنے گا اللہ فرماتے اللہ کال یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہے لانت اللہ اللہ کی لانت ولم فرشتوں کی لانت ہے ان پر والناس اجمعین سب لوگوں کی لعنت ہے تو ان پر اللہ اور فرشتوں کے سب لوگوں کی لانتے ہیں مطلب یہ لوگ ملعون چلے گئے دنیا سے ان کو توبہ نصیب نہیں ہوا اور کبھی انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں کہ ہم توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں تو یہ جب چلے گئے تو کہاں چلے جائیں گے اللہ حرمت خالدین فیحا یہ ہمیشہ رہیں گے کس میں یعنی جہنم میں فیحا ضمیر جہنم کو جی ہے لا يخفف عنهم العذاب کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے آزاد آزاد کس کا جہنم کا یعنی جہنم کا آزاد ان سے کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا کبھی ہوتا ہے نا کہ چلو سزا کو کیا کر دی عادی کر دی معاف کر دی یا ہلکا کر دیا نہیں اللہ فرماتے یہ آزاد مسلف ان کے اوپر اسی طرح چلتا رہے گا اللہ ہم ضرور اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی کبھی کے وقت بھی ملتی ہے زمانت سے رہائی بھی مل جاتی ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہمارے قانون میں یہ چیزیں نہیں ہیں یہ مسلسل آزاد میں رہیں گے وہاں نہ ان کو مہلت دی جائے گی نہ کسی کے ضمانت سے رہائی ملے گی اور نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا وہ اللہ حکم واحد اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا اللہ اللہ واحد ہے اللہ و رحمٰن الرحیم نہیں ہے لا عبادت کا کوئی معبود اور نہیں ہے مگر وہی رحمان ذات ہے جو کہ رحیم بھی ہے وہی ذات ہے جو کہ رحمان اور رحیم ہے جو بہت بڑے مہربان اور رحم کرنے والی ذات ہے تو اسی یعنی اسی کا اللہ نے دیا دیا کہ آپ رجوع اسی ذات کی طرف کریں جو ہمیشہ دنیا میں بھی آخرت مان ہے رحیم ہے آخرت میں اپنے بندوں پر مومنین پر تو لہذا اسی کی طرف آئیں اور اسی میں تمہاری کیا ہے نجات ہے پھر اللہ رب العزت ان نفی خلق ماواتی ولرد یہ آیت ہے ایک سو اللہ ہم یہاں سے پھر رکو سے ایک کل پڑھیں گے اللہ رب العزت ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی طرف